بسم صرحمن الحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد و محمد السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ و سبادشاہ صغیر والم صاحب وبادشاہ باقی تمام سامعین خورآ گرامی برادر سب کو شموسِ سلامت کرتے ہمارے سلسلے ادب کتاب دعوشریف میں ساجدر نمبر چھ سو تیرہ ابلگ دو سو پچپن ہے چھ سو تیرہ دعوت شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک درست کی تعداد ہے دو جو پچپن جو ہے اوراد فتح کا اوراد فتح میں ہم لوگ اس وقت اسماع الحسنہ میں سے اسم مقدس نمبر دس یا عزیز فی القرآن کے عنوان سے یا عزیز قرآن پاک میں ہاں جی اس موضوع سے آپ لوگوں تعلق وقت ہو کر رہوں تو جس سے پہلے عزیز کا لوہوی معنی توضیح پیش کیا تھا اس کے بعد جو ہے یہ مقدس اشمِ اعظم پرانے پاک میں تعریباً بانوے مقامات پر آیا ہے موجم الفارث کے فہرست کے حوالے سے تاہم جو ہے وہ سب ہم نقل نہیں کریں عام عام چند آیات جن میں یہ مقدس سمایا ہے وہ آپ لوگوں کی مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں ان میں سے ایک آیت جو ہے عائد نمبر سات یہ ہے ان اللہ عزیز الغفور ہاں جی انَ اللہ عزیز الغفور اس میں بھی عزیز کلبس آیا ہے یہ سورہ فاطر عائد نمبر سورہ فاطر عہد نمبر اٹھائیس ہے تو بے شک جو ہے مانا کے بے شک انہ بلا شک شبہ اللہ اللہ کے ذات غالب آنے والا سب سے زیادہ قدر من ہاں سب سے زیادہ طاقتور اور غفور معاف کرنے والا ہے اللہ ہر چیز پر غالب آنے والا اور معاف کرنے والا ہے اور اس شاید اس مباح مقدس اللہ عزیز کے ساتھ غفور کا لبا ذکر ہوا ہے اور پھر یہی جو ہے اس مقدس غفور کے ساتھ سورہ ملک عائد نمبر دو میں بھی ہے وہیز الغفور ہاں پہلے والم علیہ فلام کے بغیر اسمال علیہ فلام کے ساتھ ہے ال کے ساتھ واہ و العزیز الغفور اور وہی ذات بڑا غالب اور بہت باسنے والا ہے وہی ذاتہ اقدس بڑا غالب اور بہت باشنے والا ہے الغفور اور تیسرے آج جو ہے جو ہے العزیز جو ہے غفار کے ساتھ آیا ہے کیونکہ غفور بھی مبالغہ کا سائے غفار بھی مبالغہ کا ہے بہت باشنے والے کے معنی میں ہے تو العزیز غفار کے ساتھ آئے اللہ واہ عزیز الغفار یہ سرح ظمن آج نمبر پانچ ہے ہاں جی اللہ واہ عزیز الغفار آگا رہو یہ لوگو واہ وا اور وہی ذات جو ہے وہی بڑا غالب آنے والا معاف کرنے والا ہے آگاہ روحوا اور وہ ذات اقدشیلا العزیز ہر چیز پر غالب آنے والا ہے اور غفار بہت ماخ کرنے والا ہے بہت بچنے والا ہے تو العزیز الغفار جو ہیں العزیز الغفار عزیز کے شفحت کے عزیز کے ساتھ غفار کا لفظ مزید دو جگہ پر بھی ذکر ہوا ہے یہی عہد سم جو سم سورہ ہے سواد عائد نمبر چھسٹھ سرہ زمر آئے نمبر بیالیس میں بھی ہاں جی پہلے آئے نمبر پانچ عائد نمبر بیالیس میں بھی یہ مقدس سسم جو ہے العزیز کے ساتھ ساتھ الغفار آیا ہے ہاں جی اور العزیز الغفور عزیز کے ساتھ غفور کا لفظ جو ہے دو مقدس ساتھ غفور کے ساتھ دو جگہ دو جگہ اور العزیز الغفار تین مقامات پر ذکر ہوا ہے ہاں جی تو العزیز الغفور جو ہے دو جگہ پر ہے اور اور العزیز الغفار مجموعی طور پر تین مقامات پر ذکر ہوا ہے تو اور الغفور اور الغفار جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے دونوں مبالغہ کے افذان میں سے ہیں مطلب کیا یعنی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا غفار کے معنی یہ بھی ہے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا اور بخشنے والا بہت بخشنے والا ہے یہ معنی غفور کے معنی میں اندر ہے تو ان مقدس آیات میں اس میں العزیز کا معنی قدرت کو جلالی سم ہے غفور جو جمالی سم ہے جلالی اور جمالی کو جمع کے دونوں سو میں تو ایک طرح اللہ فرماتے ہیں الغفار عزیز ہے ہر چیز پر غلبہ والا ہر سب سے طاقتور ہر چیز پر جو ہے سب سے طاقتور کوئی طاقت اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک طرح سے جو ہے جو ہے غفار ہے غفور ہے بہت بخشنے والا ہے سب سے زیادہ بسنے والا بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا تو یہاں پر انیات میں اللہ عزیز کے ساتھ الغفور و الغفار کے کل پانچ موارد میں ذکر بھی پانچ میں تینوں اس میں ہے ذکر بھی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اے موجودات عالم ہاں جی اللہ کی طرف سے اے موجودات عالم اللہ میں یہ بات سمجھانے چاہ رہا ہے کہ اے گروہ اے گروہ ان جن میں اللہ جہاں الزیش ہوں جہاں لزیز ہوں بڑا طاقتور غالب کرنے والا ہاں ہر چیز پر ساتھ ہی بڑا بخشنے والا اور معاف و درگزر کرنے والا بھی ہوں لہذا مجھ اللہ کے صرف نافرمانی سے کھا مجھے اللہ کے صرف نافرمانی سے میرے حکم کی نافرمانی نہیں کرو نہ میں بڑا مہربان شوقت والا بسنے والا معاف کرنے والا و درگزر کرنے والا نہایت مہربان اللہ ہوں ریضان کرام یہ سمجھاتے ہیں اللہ کے ذات ہاں جی اللہ جو ہے ایک طرف سے اللہ عزیز فرمایا دوسری طرف سے اس کے ساتھ الغفور اور تین دفعہ اور غفار جو ہے دو دفعہ ذکر کر کے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اللہ جہاں ہر چیز پر غالب ہوں بڑا طاقتور ہوں ہاں جی اور ساتھ ہی جو ہے میں اللہ جو ہے بڑا بچنے والا اور معاف و درگھر کرنے والا بھی ہوں لہٰذا مجھ اللہ کے صرف نافرمانی فرمانی سے خوف کھا ہاں جی اللہ کی نافرمانی نہ کرے ہاں جی ورنہ میں بڑا مہربان شفقت والا بسنے والا معاف و درگزر کرنے والا نہایت مہربان اللہ ہوں لہٰذا میرے حضور سرکشی کی کوشش نہ کر بلکہ بندہ بن کے بیٹھ جا اور اپنی خطاؤں پر فوراً میرے حضور میں جو ہے میرے حضور میں اپنی کوتاہی کا اقرار کر کے تو بخرو معافی مانگو میں بڑا باسنے والا ہوں غفار و غفور ہوں بہت باسنے والا ہمیشہ باسنے والا ہوں لہذا بندے مومن کو چاہیے کہ خود کو اللہ العزیز اور الغفور الغفار کے درمیان میں دیکھیں ہمیشہ خود کو ایک طرف اللہ العزیز اللہ العزیز ہے اللہ ایسی ذات ہے جو ہر پر غلبہ والا خل والا اور دوسری طرف اللہ الغفور الغفار ہے تو بندہ ہمیشہ خود کو اللہ العزیز اور اللہ الغفور الغفار کے درمیان میں دیکھیں اور خوف اور اللہ اور عزیز اس اسم میں مقدس سے ہاں جہ مفہوم کو سمجھ کر اللہ کی نافرمانی سے خوف کھائیں اور خوف کے خوف کھائیں اور اور الغفور الغفات اس دو اسم مقدس کو جان کر ان کے معنی معفوم کو سمجھ کر ان کی معرفت ہو کر ہاں اللہ کی رحمت سے کبھی نامید نا نہ ہو جائیں اور اللہ کی بخش اور مہربانیوں کا امیدوار ہو جائیں اور اس طرح خود کو خوف اور رجا کے درمیان میں رکھیں اللہ کی نافرمانیوں کا خوف اللہ کی بخشش اور رحم و کرم کی امید اس دو کے بیچ میں رکھیں حیرنبی نبی بھی ما مومن ہمیشہ خود کو خوف اور رضا کے بیچ میں رکھتے ہیں اور اس داد کی قہر و غلبہ و بے نہایت طاقت و قدرت سے خوف زدہ رہیں اور ہرگز ناخرمانی کی جرت نہ کریں اور دوسری طرف نامد بھی نہ ہو جائیں ہاں جہ جی اس کی بخش اور درگھر پر یقین رکھیں کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے وہی ان کے سارے گناہوں کو باہ دے گا انسان کو انسان ہونے کے ناتے خطا سرزد ہو جائیں خدا سرزد ہو جائیں تو فوراً اس کے درگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں اور اللہ غفور و غفار سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کریں اور نامد نہ ہو جائیں کیونکہ اس داد کے رحمت و معافی سے نامید ہونا اللہ کی رحمت اور معافی سے نامید ہونا خود گناہ قبرا ہے اللہ نے قرآن فرمایا اللہ تک نہ رحمت اللہ نہیں فرمایا میرے رحمت سے نامید نہ ہو جاؤ میں بڑا بسنے والا مہربان ہوں فرمایا یاد اللہ کی رحمت سے نامید ہونا خود گناہ کیونکہ اس رحیم و غفور اللہ سے نامید ہو کر پھر کس دروازہ کھٹ کس کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا ہاں جی اگر آب اللہ غفور و رحیم اللہ سے رحیم و غفور و غفار اللہ سے نامید ہو کر اس کی رحمت سے نامید ہو کر پھر کس کا دروازہ ہاں جی کھٹکھٹائیں خٹ گے آپ اور کون ہماری گناہوں کو باشے گا لہٰذا اللہ العزیز الغفار کا ہی دامن تھا رہیں رضح نگرہ میں بڑی خوبصورت جو ہے معنی ہے مفاہم ہے عظہ نگر میں اللہ تعالیٰ ان دو مقدس اسما کو العزیز الغفار العزیز الغفور ہاں شفی اللہ علیہ الرحیم ان سارے عظماء الحسنیہ کو آپ مد نظر رکھیں جو اللہ نے خود ہاں اپنے لئے یا صاف قرآن پاک کی آیت میں بحن فرمایا میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ چکا ہوں کسی بھی شاخ کے بارے میں اس کے اپنے ذات کے بارے میں خود جنہ بتائیں گے وہ سب زیادہ ڈھنتک ہوتے نسبت پہ اس کے کوئی دوسرا بتائیں تو بھائی یہی چیز اللہ کے ساتھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سے زیادہ اللہ کی معروف کوئی نہیں رکھتا باقی اللہ کے مخلوق اور فرشے ہوں انبیاء ہوں ہاں جی جنہیں بھی اللہ کے مغرب بندے ہیں وہ بھی اتنی ہی معرفت رکھتا ہے جتنے اللہ نے ان کو نوازا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بارے میں مکمل معروف رکھتا ہے اور وہ جو کچھ فرمائیں گے وہ سو فیصلہ سچ ہے، حق, ہے حق ہے حقیقت پر ممی ہے اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سچا کلام ہے اللہ نے خود فرمایا ومن اسد من اللہ حقیلہ امن اَدو من اللہ حدیثہ میرے کلام سے زیادہ جو ہے کس کا کلام سچا ہے مجھ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے تو یہ اس سچے اللہ کی کتاب ہے کچھ نے اپنی کتاب میں مقدس کتاب میں ان دو مقدس اسماعال رجنا کے بارے میں فرمایا فرمایا میں اللہ حدیث بھی ہوں میں اللہ رحیم بھی ہوں میں اللہ عزیز بھی ہوں میں اللہ غفار بھی ہوں میں اللہ کا جو ہے غفور بھی ہوں تو اس نے اپنے العزیز کے ہر چیز پر غلبہ رکھنے والی اس چلالی سم کو جی رحیم اور غفار اور غفور جیسے جمالی اسما کے ذریعے سے مزین فرمایا اور ہمیں جہاں خوف دلایا اس کے عذاب سے اس کے نافرمانی سے ڈرایا وہاں اس نے اپنے لطف و کرم رحمت و شفقت مہربانیوں کا بھی ذکر فرمایا اور سختی سے منع کیا تو میرے رحمت سے ہرگیز نامید نہ ہونا میں اللہ میرے رحمت میرے غضب پہ غالب ہے میرے رحمت میرے رحمت ہر چیز کو اچھایا ہوا ہے تو عرضۂ نگرامی ان مقدس اسماء الحسنات سے ہم اللہ رب العزت جس کے سامنے ہم سرجرے سے آج اسی کے لیے ہم رکھے ہوئے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس ذات سے لو لگائیں اس ذات سے محبت کریں اس کا سچا بندہ بن کے رہنے کی کوشش کریں مومن کے لیے یہی سزاوار ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنے دل میں جگہ دے دیں اپنے رب کے لیے اپنے دل میں بہت بڑا مقام منزلت کا وہ مؤترف ہو جائے اور جگہ دے دیں اللہ نے خود فخر کر کے فرمایا میں اللہ اس وسیع آسمان و زمین میں نہیں آ سکتا ہوں لیکن یہ سوکل واب دیامومن ہاں جی لیکن مومن کے دل میں میں اللہ سما سکتا ہوں اس طرح اللہ نے مومن کو کتنا بڑا مقام دے رہا ہے زینگرہ میں تو یہیں اسماع الحسن کی ذرا سے اللہ کی معرفت حاصل کریں اللہ کو پہچانیں اپنے دل میں اللہ کی عظمت کا جو ہے معترف ہو جائیں اللہ کی عظمت کو ادراک کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں اللہ کی کبیائی اور بلند رفتی کا احساس کریں اس کو سمجھیں جانیں پھر اللہ سے کبھی بھی اس کی درگاہ میں نافرمانی کی ضرورت نہ کریں عظہ نگر میں اور اس کے بخشش اور مہربانیوں کا امیدوار رہیں میرے دعا اللہ تعالیٰ میں اللہ کی نظری میں رسما الحصیٰ کے معرفت حاصل کرنے کی توحیدہ داخل فرمائے اور اپنی زندگی آنے والی زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک سچا مومن بندہ بن کے رہنے کی فرمائے آمین اور آمین